فهناك احكام شرعيه هامه تتعلق بواقع المسلمين اليوم يجب على علماء الاسلام وقيادات الصحوه والجهاد بيانها للناس میرے دوستو اپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں علماء کرام کی کیا قدر ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا یہ ان کے حقوق ہیں اور وہ حق بیان کرے یہ ان کے واجبات ہیں وہ تواغ کے خلاف کھڑے ہوں اور مسلمان امت کی قیادت کریں یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں تو یہاں پر استاد یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات میں ایسے بہت اہم شرعی احکام موجود ہیں جن کا بیان کرنا علماء اسلام پر اسلامی انقلابی تحریکوں کے قائدین پر اور مجاہدین کے رہبروں پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بیان کریں یہ احکام ان کو سمجھائیں اور یاد کرائیں استاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان اہم احکام شرعیہ میں سے بعض کو بیان کریں گے لیکن مفصل طور پر ذکر آٹھویں فصل میں ہوگا اور یہاں مختصر طور پر ذکر کریں گے اس زمانے میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات میں شرعی دلائل کی بنیاد پر چند احکام مندرجہ ذیل ہیں جو کہ پانچ ہیں کتنے احکام ہیں پانچ احکام ہیں شرعی دلائل کی بنیاد پر ان حالات میں مسلمانوں کی طرف متوجہ پانچ احکام ہیں اولا بلاد الاسلامی علیوم فی احتلاع احتلال مباشر او غیر مباشر من قبل العادہ کہ مسلمانوں کے ممالک آج دشمنوں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر قبضے میں جکڑے ہوئے ہیں کفار اس وقت مسلمانوں کے ممالک پر بال واسطہ یا بلا واسطہ طور پر قابض ہیں تمام ممالک پر اس میں کوئی استثنا نہیں ہے وہ جہاد ہوں فرد آئین ان المسلمین بل اجما اور ان کفار قابضین کے خلاف جہاد کرنا بال اتفاق فرض آئین ہے یہ پہلا حکم ہے دوسرا حکم حکومات بلاد المسلمین اليوم علیم مرتدتن کافرتن اس زمانے میں مسلمانوں کے ممالک کی حکومتیں مرتد ہیں کافر ہیں کیوں لی الشرائع ہا و بغیر ما انزل اللہ اس لیے کہ یہ حکومتیں اللہ تعالی کی شریعتوں کو تبدیل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق حکم کرتی ہیں بنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کے مطابق اپنے ممالک کو چلاتی ہیں ان کے کفر کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے پہلی وجہ کیا ہو گئی کہ وہ شریعت کو انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اس میں اور غیر شرعی احکام کو انہوں نے لوگوں پر نافذ کیا ہوا ہے دوسرا سبب وہ ولا اہا علی القفار وہ خیانت و ہی انہوں نے کفار سے دوستی کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے ساتھ غداری کی ہے یہ ان کے مرتد اور کافر ہونے کا دوسرا سبب ہے تیسرا حکم الخروج الحکم اندلام اوکان اگر مسلمانوں کا حاکم مرتب ہو جائے یا پہلے سے کافر ہو تو اس کے خلاف نکلنا اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا یہ باتفاق اتفاق کرام مسلمانوں پر واجب ہے اور فرض ہے اس پر اجماع ہے اتفاق ہے تمام علماء کا چوتھا حکم احکام شریعت اسلامیتی تقرر بال کفر و من تعاون مل کفار و آن عل المسلم و اسلامی شریعت کے احکام بالاجماع اس بات کا اس بات کرتے ہیں جو شخص کفار کے ساتھ تعاون کرے اور مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے وہ کافر ہے اور مرتد ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کو شریعت واجب قرار دیتی ہے پانچواں حکم احکام شری آتی تقرر وجوبہ او المسلمین او انفسم او آراد ہم او ولو اموالہ مسلما شریع احکام اس بات کا اس بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے دین پر مسلمانوں کی جانوں پر مسلمانوں کی عزتوں پر یا مسلمانوں کی مال و دولت پر حملہ کرے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا یا واجب ہے یا کم از کم جائز ضرور ہے ولو کانا مسلمن اگرچہ یہ حملہ اور مسلمان کیوں نہ ہو یہ پانچو حکام آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ انشاءاللہ یہ تو صرف عنوانات ہیں ان احکامات کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے آپ بیان کر سکتے ہیں ان احکام کو ان پانچوں احکامات کو ہم دوبارہ بیان کریں گے اس لیے کہ ہر حکم کے متعلق شرعی دلائل کا ذکر ہوگا تو چاہیے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ احکام واضح ہوں تاکہ دلائل کے سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کے ممالک ہیں سب مقبوضہ ہیں اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرضائن ہے ایک دوسری بات جو مسلمان ممالک کے اوپر مسلط حکمران ہیں اور حکومتیں ہیں یا مرتد ہیں اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے شریعت کو تبدیل کیا ہے اور خود ساختہ قوانین کو دستور بنایا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ کفار سے دوستی کر کے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں تیسرا حکم مسلمانوں کا حاکم اگر کافر ہو یا مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا بالاتفاق اتفاق واجب ہے چوتھا حکم جو شخص کفار کے ساتھ مدد کرے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرے وہ کافر ہے مرتد ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے پانچواں حکم اگر کوئی مسلمان آپ کے دین پر جان پر عزت پر مال پر حملہ کرے ند تو دفاع کرنا آپ کا حق ہے شریعت آپ کو یا یہ کہتی ہے کہ دفاع کرنا آپ پر واجب ہے یا کم از کم اتنا تو ضرور کہتی ہے کہ جائز تو ہے کوئی شخص مثال کے طور پر اگر یہ کہے کہ نہیں مسلمان ہے میں اس کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا تو واجب نہیں ہے آپ پر لیکن جائز تو ہے آپ اگر اس کو مار دیں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ پانچ احکام ہیں ان احکام کے مختصر دلائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے